نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا صغاط مستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم قَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّانِّينَ اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وَرِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طِيِّبًا وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ اللهم افتاح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا زل جلال والإطغام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتاح علينا بواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ويقابه وشر عباده ومنهم ذات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها عليّ اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفل لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم إنا نسألك العفو والعفيتا والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم فكلنا كما كنت لهم اللهم ربناتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب سبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا الهي كل الصعب بحرمه سيد الادوار سهل اللهم ربنا يسر لنا امورنا كلها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بحرمه سيد المرسلين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 اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة آمين ثم آمين بجاه السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا يا واسع القرم آمين ثم آمين بجاه السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عل کے یا سعیدی یا سعیدی یا سعیدی یا مکی یا مدنی یا رحمت العالمین یا شفیع المدنبین یا خاتم نبی یا سعید المرسلیم یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا وسول اللہ اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد ماں امر اللہ برج اللہ فطرم اور پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ رب العالمین کا شکر ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحت تندرستی اور آفیت کے ساتھ اس مبارک نشست میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں لائن شکر تم لزیز قرآن مجید فقان حمید میں اشاد ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا کتنے لوگ ہیں اس وقت ہسپتالوں میں ہیں یا دیگر پریشانیوں میں ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتنعتہ علیہ اے واجد اے ماجد اے پروردگار تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کیں ان نعمتوں سے مجھے محروم نہ فرما عقید صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاد فرمایا جب میں نے چاہا کہ میں جبریل کو دیکھوں تو میں نے دیکھا کہ وہ ملتزم سے لپٹ ہوئے ہیں اور یہی دعا مانگ رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل نعمتن تو اے واجد اے ماجد اے پروردگار جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ان نعمتوں سے مجھے محروم نہ فرما آج اگر آپ حج کی کتاب اٹھا کے دیکھیں عمرے کی کتاب دیکھیں باہر شریعت دیکھیں اس میں یہی دعا لکھی ہے کہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف سے فارغ ہو اور ملتظم سے لپٹے تو وہ اسی دعا کو پڑھے اللہ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب میں ملتظم سے لپٹا تو بڑی رقت مجھ پر تاری تھی اور بار بار میں اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کا سوال کر رہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی تو نے مجھے عشق رسول دیا تو نے مجھے اپنے محبوب کا دامن دیا جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے مجھے محروم نہ کرنا تو کتنا کرم ہے کہ ہمیں توفیق ملی ہم اللہ کی راہ میں چل کر آئے اور دین کی باتیں سننے کے لیے صحت تندرستی آفیت کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس جو ہماری نشست ہے اس کا عنوان ہے موجودہ مسائل کے حل کے لیے فکر صدیق اکبر درکار ہے رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر مل جائے تو موجودہ مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمان رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جا جب تو اس دامن سے وابستہ ہو جائے گا اور تیری سوچ کا محور رسول اللہ کی ذات ہوگی جب تیری سب سے بڑی چاہت یہ ہوگی کہ تو اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دے جب تیری یہ سوچ بن جائے گی تو تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے کس چیز کی آپ کو خواہش ہے آپ کس چیز کو محبوب رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان نظرو پیلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے جو میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ان نظرو میری نگاہ رسول اللہ کا دیدار کرے نظر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری خواہش جو مجھے بہت پسند ہے وہ انفاق مالی اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کو رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دوں یہ میری دوسری پسندیدہ چیز ہے حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام اگر ہمارے ذہن میں رہے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم تھام لیں تو دنیا بھی سنور جائے اور آخر بھی سنور جائے کسی نے کیا خوب کہا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں اے بادِ صبا بادِ صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے تو مغرب میں مدینہ منورہ ہے تو ہوا یہاں سے مشرق سے چل کر وہ جا رہی ہے مدینے کی طرف اور یہ ہوا جو ہے یہ موسم بہار میں چلتی ہے تو شاعر اس ہوا سے کہہ رہے ہیں اے باد سبا مدینے والے سے جا کہیو پیغام میرا اے باد صبا مدینے والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ قتل و غارت گری یہ لوٹ مار دہشت گردی یہ کاروبار کی پریشانیاں یہ شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل بے ہے حقیقت میں بات یہ نہیں ہے اگر کاروبار اپنے عروج پر ہوگا دہشت گردی کا وجود نہیں ہوگا پھر بھی جو مسلمان کہلانے کے باوجود رسول اللہ سے محبت کرنے کے بجائے یہود و نسارا سے محبت کرے وہ در بدر کی ٹھوکرے ہی کھائے گا اسے سکون نہیں مل سکتا اور جو رسول اللہ کا وفادار ہے اور حضور کا سچا غلام ہے تو چاہے کیسی بھی کیفیت ہو جھوپڑی میں ہو ریت پر بیٹھا ہو چاہے کیسی بھی کیفیت ہو جب رسول اللہ راضی ہیں اور وہ رسول اللہ کو خوش کر رہا ہے اور جب رسول اللہ کی نگاہ کرم اس پر ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے لیکن اسے اس وقت وہ راحت نصیب ہوتی ہے کہ ایسی راہت بادشاہوں کے محل میں نہیں ملتی حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ کافی آپ کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی اور آپ کو سر عام پھانسی دی گئی تو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے ہیں بتائیے باز آپ بتائیے یہ کیفیت کیسی ہے اس کیفیت میں انسان کاپ رہا ہو کتنی تکلیف دے یہ مرحلہ ہے کہ بچے یتیم ہو جائیں گے سوجہ بیوہ ہو جائے گی ماں باپ ان کا دکھ پھر دنیا کا چھوٹنا لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ راضی تھے رسول اللہ کی نگاہ کرم تھی اور جس انداز میں انہوں نے اشعار کہے ہیں یہ کہ اشعار اس بات کو دلالت کرتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کفایت اللہ کافی ہانسی کے پھندے کی طرف جا رہے ہیں لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو اشار سے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ رسول اللہ کا دیدار کر رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چاہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اتلس و کم خواب کی پوشاک پر نہ ہو اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا جو پڑے گا ساغب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں اتحام دیتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کا محور رسول اللہ کی ذات کو بنائے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنی سوچ کا محور بنائے گا تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا وسال ظاہری ہوا تو صحابہ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے دردناک دور تھا اب بتائیے جس سے صحابہ جس ذات سے اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے بال بچوں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو صاحبہ کرام پر یہ لمحات کتنے گرہ گزرے ہوں گے صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا کہ منافقی نصر اٹھا لیا اور جو ظاہرن مسلمان بنے ہوئے تھے اندر ایمان کا نور نہ تھا انہوں نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا بغاوتیں شروع ہو گئیں دشمنان اسلام روم اور فارس وہ مدینہ منورہ کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے فوجی جمع کرنے لگے اور ہمارے غم کی کیفیت یہ تھی کہ نہ کھانے کو دل چاہتا نہ پینے کو نہ سونے کو ہر وقت رو, رو رہے ہیں جس محبوب کو ایک مرتبہ کوئی دیکھ لے تو پھر دیکھے بغیر چین نہیں آتا اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شربت تو صحابہ پیتے رہے اچانک سے وہ اس شربت سے دور ہو گئے صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت ایسی تھی جسے ایک جنگل ہو اس جنگل میں بکریاں ہوں تیز بارش ہو رہی ہو سخت اندھیرا ہو اور ان بکریوں پر درندوں نے حملہ کر دیا ہو تو خوف سے ان بکریوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہماری تھی اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہمیں حوصلہ کس نے دیا ہمیں حوصلہ صدیق اکبر نے دیا اگر صدیق اکبر حوصلہ نہ دیتے تو وہ لمحات ہم سے گزرتے نا صحابہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ پر ایسے مسائل آ کر ٹوٹے اگر یہ مسائل کسی پہاڑ پر آتے تو پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جاتا اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا مقابلہ کس سے کیا اس کے رسول کے ذریعے آپ فنا رسول تھے اس مقام کے ذریعے آپ نے مقابلہ کیا اسامہ بن زید ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید کون ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور کو بہت پیارے حضرت زید بن ہارثہ کے بیٹے ہیں اور زید بن ہارثہ کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا زید بن حارث حضور کے غلام تھے حضور نے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور حضرت اسامہ کی جو والدہ ہیں حضرت زید کی زوجہ وہ ام آئی ہیں ام آئی حضور کی کنیز تھیں تو دیکھا جائے تو باپ کی طرف سے بھی اسامہ حضور کے غلام کے غلام ہیں غلام کے بیٹے ہیں اور ماں کی طرف سے بھی حضور کی کنیز کے بیٹے ہیں تو اب نجیف الطرفین ہیں اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید سے حضور اس طرح پیار کرتے تھے جیسے کوئی دادا اپنے پوتے سے پیار کرتا ہے بیٹے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اسامہ بن زید چھوٹے تھے وہ دوڑے تو گر گئے تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا اٹھو اسامہ کو اٹھاؤ اب کہتی ہیں میں اٹھنے لگی تو مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی مثلا آدھی سیکنڈ کی تو حضور خود کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر آپ نے اوسام بن زید کو اٹھا لیا اور پیار کیا اور فرمایا مجھے اوسام بن زید اتنے پیارے ہیں کہ یہ لڑکا ہے اگر لڑکی ہوتی تو میں اس کے کانوں میں بالیاں پہناتا اور اس کے بالوں کو میں تیل لگاتا اور میں کنگی کرتا اسام بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اتنا پیار فرماتے جب آپ کی بینی مبارک سے بینی جو ہے اس میں فارسی میں ناک کو کہتے ہیں آپ کی بینی مبارک سے رتوبت نکلتی پانی نکلتا قربان جائیے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے حجرت الوداع کے موقع پر اور فتح مکے کے موقع پر انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونٹنی پر حضور کے پیچھے آپ سوار ہوئے حضور نے اپنے پیچھے بٹھایا آپ ردیف ہوئے حجر الوداع کے موقع پر حضرت عثامہ بن زید حضور کے پیچھے بیٹھے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں راستے میں اسامہ بن زید جو کہ اب تو جوان ہو چکے تھے ان نرس کی یار رسول اللہ مجھے کزائے حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ نے کافلہ दिया دیا اسام بن زید جنگل میں گئے اب چونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحبہ تھے تو صاحبہ کو یہ دیکھنے لگے کہ کس وجہ سے کافلا رکا ہے اور کیفیت یہ تھی کہ پاؤں کے پنجوں پر لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کافلہ رک کیوں گیا کیا معاملہ ہوا ہے دیکھا تو رسول اللہ جلوہ افروز ہیں کس کے لیے روکا گیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ کافلہ اوسامہ بن زید کے لیے روکا گیا اس سے صحابہ کران دل میں اسامہ بن زید کی مزید قدر و منزلت پیدا ہوئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی پسند کو پسند نہ کرے اللہ تعالی کو ایسے لوگوں کا ایمان بھی پسند نہیں ہے تو یمن کے کچھ لوگ تھے وہ بہت پیچھے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اوساما میں زید جنگل سے آ رہے ہیں تو کہنے لگے اس گندومی رنگ کے جوان کے لیے جس کی ناک بھی چپٹی ہے رسول اللہ نے سارے کافلے کو روک دیا اس کے لیے اس نے کافلا روکایا انہوں نے توہین بن زید کی کی جب رسول اللہ کی پسند کی توہین کی نتیجہ کیا ہوا یہ یمن کے سارے لوگ جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ پورا گروپ یہ مرتد ہو گیا اور یہ بعد میں ایمان سے محروم ہو گئے پر صحابہ اکرام نے ان کے خلاف جہاد بھی کیا تو آپ سوچیں کہ جب اسامہ بن زید کی کوئی توہین کرے تو اس کا ایمان بچ نہ نہیں سکتا تو جو حضور کے یار غار ہیں صدیق اکبر جو ان کا غستاخ ہے اس کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے تو یہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسال ظاہری سے پہلے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن حضور نے اس لشکر کے امیر جو ہیں اوسامہ بن زید کو بنایا جب حضور کا وسال ہوا تو اس لشکر کو راستے میں روک دیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا لوگوں نے کہا حالات بہت خراب ہیں جب مدینے سے جتنے صحابہ مجاہد ہیں سب چلے جائیں گے تو مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا دشمن حملہ آور ہو جائیں گے تو اس موقع پر صدی کے اکبر نے جو جواب دیا وہ عقل سے نہیں بلکہ عشق سے جواب ہے اور یہی ہے فکر صدیق کہ عشق اور حضور کی محبت میں گم ہو کر اگر فیصلے کیے جائیں تو پھر موجودہ مسائل کا حل نکل سکتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اگر درندے مدینے منورہ میں آ جائیں اور وہ مقدس حجروں میں گھس جائیں مقدس بیویوں کو گھسیٹ کر لے جائیں بلکہ صدیق کے اکبر کو بھی یعنی آپ نے فرمایا مجھے بھی مدینے میں آ کر کتے پاؤں سے گھسیٹ کر بھی لے جائیں ایسی بھی کیفیت پیدا ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں میں اس قافلے کو نہیں روک سکتا جس کافلے کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہے جب مسلمانوں نے جواب سنا تو ان کی رہنمائی ہو گئی پھر انہوں نے کیا آپ ایسا کیجیے کہ اسامہ بن زید آپ جوان ہیں عمر میں آپ کی عمر کم ہے آپ کو تجربہ بھی نہیں ہے تو ایسا کریں کہ کسی ایسے صحابی کو لشکر کا امیر بنا دیں کہ جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور وہ تجربے کار بھی زیادہ ہوں یہاں بھی صدیق اکبر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کیسے کہ جسے رسول اللہ امیر بنائے کیا ابو قحافہ کا بیٹا اسے چینج کر دے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اجازت مل گئی کہ آپ خلیفہ ہیں آپ اس لشکر میں نہ جائیں تو اب دیکھیں حضور کی پسند کا احترام دیکھیں صدیقی اکبر گئے اسمہ بن زید کے پاس اور بڑی عجزی سے کہنے لگے آپ نے مجھے تو اجازت دے دی ہے کہ میں خلیفہ ہوں تو مدینے میں رہوں لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری گزارش یہ ہے کہ عمر کو بھی اجازت دے دیں تاکہ عمر مدینے میں رہیں اور میں مشورہ ان سے کر سکوں تو اسمہ بن زید نے اس کی اجازت دے دی اب کی شان سے حضور کے بنائے ہوئے امیر کو رخصت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسامہ بن زید کو گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے کی لگام پکڑی اور صدیق اکبر اس لگام کو پکڑ کے چل رہے تھے اسامہ بن زید بار بار کہتے یا تو مجھے نیچے آنے دیں یا آپ آ کر اوپر تشریف فرما ہو جائیں مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد آپ کا رتبہ اور مقام ہے یعنی انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل آپ ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں تم اوپر بیٹھو اور اس طرح لگام پکڑ کے چل رہے ہیں اور انہیں آپ نصیحتیں کر رہے ہیں صدیق کے اکبر اتنے قریب ہوئے کہ چونکہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کی ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں تو حضرت عثام بن زید کی ٹانگیں حضرت صدیق اکبر کے جو کندھے سے جو ہے ٹچ ہو گئیں تو حضرت عثام بن زید پریشان ہوئے کہ آپ اتنے قریب نہ آئے تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں لشکر کا امیر رسول اللہ نے بنایا ہے یہ ہے عشق و محبت کی کیفیت اور جو صدیق اکبر کا نعرہ تھا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ اس کیفیت کو بیان کر دیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ اے مسلمانوں قیامت تک تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو عشق و محبت میں ڈوب کر فیصلہ کرنا ہے اب آپ بتائیے کیا عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں شریعت کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کر دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے آپ کو گالی دی اور آپ کو برا کہا تو ایک دوسرے صاحب موجود تھے انہوں نے کہا یا صدیق اکبر مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر اڑا دوں تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں پھر آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا تو تم کیا کرتے تو اس نے کہا کہ جو آپ کا وسط ہے میں اس کا سر اڑا دیتا تو آپ نے فرمایا یہ مقام صرف رسول اللہ کا ہے جو رسول اللہ کا گستاغ ہے اس کا سر اڑایا جائے گا یہ مقام صرف رسول اللہ کا ہے آئندہ کبھی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا کسی طرح یمن کے والی حضرت مہاجر بن امیہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ یمن میں ایک عورت ہے وہ اشار پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز تو میں نے یہ کیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور اس کے اگلے دانت میں نے نکال دیے تو آپ نے صدیق اکبر نے بتایا کہ گستاخی رسول کی سزا یہ نہیں ہے جو گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم اپنے اس عاشق سے کتنا پیار فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاد فرمایا حل قلتا حضرت انس اس کے راوی ہیں آپ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا حسن حسان بن ثابت سے حل قلت فی ابی بکرین شیئن کیا تو ابو بکر کے بارے میں کوئی اشعار کہیں قال نعم تو حضرت حسان بن ثابت نرس کی ہاں میں نے دو شعر نے فرمایا پڑھو میں سننا چاہتا ہوں پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی تعریف سننا خود رسول اللہ پسند فرماتے ہیں اب حضرت حسان بن ثابت نے جو اشعار پڑھے یہ اشعار امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمان نے آپ نے اپنی تفسیر تفسیر در منصور میں لکھے پانس نعین فل غار المنیف صدیقی اکبر بلند پہاڑ کے غار میں سانس نعین ہیں یعنی دو تھے اس وقت غار میں ایک رسول اللہ اور ایک صدیقی اکبر تو دوسرے صدی کے اکبر تھے ادوین جب وہ چڑھ کر جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو دشمن ارد گرد گھوم رہے تھے وہ کان آ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قد عالم من البریہ خزور ان سے جو محبت کرتے ہیں ساری مخلوق جانتی ہے لم یا دل رجلا کہ حضور ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اتنا پیار حضور کسی اور مرد سے نہیں فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے پرداہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتہ بدت نواز تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمالا صدقتا یا حسان آپ نے فرمایا اے حسان تو نے سچ کہا ہوا کما قلتا جیسا تو نے کہا صدیق کے اکبر ایسے ہی ہے تو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان سن کر ان کی تعریف سن کر رسول اللہ خوش ہوئے اس خوشی کا صدقہ اس مسکرانے کا صدقہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرما سانسنعین قرآن پاک میں سان یسنعین سانی یسنعین کے معنی ہے دو میں سے دوسرا تو حضور صلی اللہ علیہ عل وسلم کے ثانی ہیں صدیق اکبر ثانی دوسرے کو کہتے ہیں اس طرح کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا صدیق اکبر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت اسلام دینے والے پہلے ہیں اب نبی ہیں اب صدیق اکبر مسلمان ہوئے تو آپ نے دعوت دی حضرت طلحہ کو حضرت زبیر اور حضرت عثمان کو تو آپ دیکھیں دعوت دینے میں اسلام کی دعوت دینے میں صدیق اکبر ثانی ہے آپ کا آپ دو میں سے دوسرے ہیں اسی طرح ہر غزے میں صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس لحاظ سے ثانی آپ ہے اپنی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام مقرر کیا اور آپ نے حضور کی موجودگی میں سترہ نمازیں پڑھائیں تو اس اعتبار سے امامت میں بھی ثانی ہیں اور جب میدان محشر ہوگا تو میدان محشر میں قبر انور سے سب سے پہلے رسول اللہ باہر جلوہ افروز ہوں گے اور رسول اللہ کے بعد جو میدان قیامت میں آئیں گے وہ صدیقی اکبر ہیں تو اس طرح افسانی ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور ساری امتوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کی امت جنت میں داخل ہوگی اور اس ساری امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخلے کے ادوار سے بھی آپ ثانی ہیں ثانی یسنعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائ اور آپ کے کمالات اہبی طیبہ میں بے شمار ہیں میں ماں تلا شمس والا غربت اللہ دن افدلا ابی بکر اللہ یقون کہ جس پر بھی سورج طلو ہوتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں جو صدیق اکبر سے افضل ہو ہاں انبیاء جو ہیں وہ صدیق اکبر سے افضل ہیں ابو بکر صدیق خیر الناس اللہ یقون نبی نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صدیق اکبر کا ہے اول من اسلم مینجا علی ابو بکرین تمام مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر ہیں ان نبی یا او حدن و ابو بکرین و عمر و عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد شریف پہ جلب افروز ہوئے اور ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان فر رجف ابیم عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پہاڑ ہلنے لگا پہاڑ پر زلزل آ گیا لیکن فر رجف ابیم کا ایک ترجمہ ہے پہاڑ جھومنے لگا تو بہت خوشی سے جھومنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں فقال السبت احد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد پہاڑ تو رک جا فعنما علیہ کا نبی یون وہ صدیق و تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے سب سے بڑا سچا اور دو شہید ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا انت عتی اللہ من النار اے صدیق اللہ نے تجے جہنم کی آگ سے آزاد پیدا کیا ہے تین سو سولہ ایسی ہیں کہ جس میں نام لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی کبھی میں نے بدھ کو سجدہ نہیں کیا چار سال کی عمر میں میرے والد مجھے مندر لے گئے اور بدھ کے سامنے مجھے لے جا کر کہنے لگے یہ تیرا خدا ہے تو میں نے پتھر لیا اور اسے مارا اتنا زور سے مارا کہ وہ بدھ گر گیا تو میرے والد غصے میں آئے اور مجھے انہوں نے تھپڑ مارا اور میری والدہ سے آ کر کہنے لگے کہ میں پہلی دفعہ اسے بدھ کے سامنے لے گیا تو اس نے بدھ کی توہین کی آپ کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ اب آئندہ اسے نہ لے جائیں کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے ابو بکر تو میں نے یہ آواز سنی یا تحقیر اب شری بل ولا دل اے اللہ کی بندی تحقیق کے ساتھ یہ خوشخبری لے لے کہ تیرے یہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو ہر شر سے پاک ہے جہنم کی آگ سے آزاد ہے بت پرستی سے دور رہنے والا ہے اس فی اس صدیق آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے لی محمد ان صاحب الرفیق اور یہ محمد کے صاحب ساتھی و رفیق ہیں اب کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ محمد سے مراد کون ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے ایک دن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واقعہ عرض کیا تو تجبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ صدیق اکبر کی والدہ جو واقعہ سنا رہی ہیں وہ سچا واقعہ ہے سمان جاہلیت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوں آپ ساری برادری میں سب سے زیادہ مالدار مربت اور احسان کرنے والے معزز گم لوگوں کی تلاش کرتے مہمانوں کی میزبانی کرتے اور جو قریش کے سردار تھے اور ایسے لوگ جن کی عزت کی جاتی تھی اس میں آپ کا شمار ہوتا لوگ آپ سے مشورہ کرتے خاص طور پر تجارت کے مسائل گیارہ ان قریشی لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ نے زمانے جاہلیت میں بھی عزت دی اور اسلام کے زمانے میں بھی اللہ نے انہیں اسلام کی دولت بھی دی اور عزت بھی, عزت بھی عطا فرمائی خون بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ آپ کرتے یہ اس زمانے میں بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی تو آپ نے فرمایا نہیں کن تو اس ون و و مروبتی آپ نے کہا میں نے یہ خیال کیا کہ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری مروبت ختم نہ ہو اور شراب ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اس لیے میں نے اپنے آپ کو ساری زندگی شراب سے بچایا تو کسی نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ سدی کے اکبر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا صدق کا ابو بکر صدق ابو بکر ابو بکر نے سچ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو حاصل تھی سفر میں ازر میں آپ حضور کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بڑی کمال کی بات ہے آپ مجھے بتائیے کہ انسان کا مقام و مرتبہ کتنا بھی بلند ہو جائے جو بچپن کا دوست ہو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ معاملہ دوست جیسا کرتا ہے بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ بھئی آپ کچھ بھی ہیں لیکن ہے تو ہمارے دوست صدیق اکبر اعلان نبوت سے پہلے اپنے آپ کو حضور کا دوست کہتے تھے اور حضور بھی ان سے فرماتے ہیں میرے دوست نے اور بے تکلفی تھی یعنی جب چاہتے صدیق اکبر چلے جاتے اور جب چاہتے رسول اللہ تشریف لے آتے لیکن جب حضور نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام قبول کر کے کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اب سے آپ میرے آکا ہیں میں آپ کا غلام ہوں پھر دوست کی حیثیت سے زندگی گزاری لیکن اسلام قبول کرتے ہی اس کو محبت کی وہ فضا ملی کہ آپ نے کہا اب دوستی میں تو برابری ہوتی ہے اب میں اپنے آپ کو برابر ہرگز نہیں سمجھتا کیونکہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے میں نے آپ کو نبی مانا ہے تو آپ میرے آکا ہیں اور میں آپ کا اتنا غلام ہوں آپ نے خواب دیکھا خواب میں یہ تھا کہ آسمان سے ایک نور آیا اور وہ نور کابے پر گرا اور پھر یہ نور اہل مکہ کے گھروں میں جانے لگا اور صدیق اکبر کے گھر میں آیا سب سے پہلے تو آپ نے کسی راہب سے اس کی تعبیر پوچھی اس نے جو تعبیر بتائی اس سے آپ مطمئن نہ ہوئے آپ بہت پریشان رہتے تھے یعنی پریشان سے مرادی کا آپ سوچتے تھے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی پھر آپ شام کے سفر پہ گئے تو راستے میں راستہ بھول گئے آپ جنگل سے گزر رہے تھے سخت بارش طوفان اندھیرا اس میں آپ کو ایک مکان نظر آیا آپ نے مکان پہ دستک دی تو ایک شخص باہر آیا آپ نے اس سے کہا کہ بارش بہت زیادہ ہے رات میں ہم راستہ بھول گئے میں ہوں اور میرا خادم ہے آپ ایک رات ہمیں اس مکان میں گزارنے دیں انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پیے تو آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی بت پرستی کی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں کیا آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا تم اتنے سوال کیوں کر رہے ہو تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو مکان ہے یہ عبادت خانہ ہے بحیرہ راہب کا جو سو سال سے یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے ایک شخص آیا تھا یہاں پر اور اس نے رات کے قیام کی اجازت مانگی وہ گناگار تھا تو اس کے گناہوں کا اثر بحیرہ راہب کے دل پہ پڑا اس سے اسے بڑی تکلیف ہوئی تو اب اس نے پابندی لگا دی ہے کہ صرف اسے ہی اس مکان میں رات گزارنے کی اجازت ملے گی جس نے یہ گناہ نہ کیوں پھر کہا آپ کا نام کیا ہے آپ نے قابو کہا بکر کہاں سے آئے ہیں کا مکے سے وہ اندر گیا وہ راہد کو ساری باتیں بتائیں تو وہ اچانک سے چمک گیا اور اس نے چراغ روشن کیا ایک صندوق کھولی اس میں ایک پرانی کتاب نکالی سبیں پلٹنے لگا پھر ایک مقام پر پہنچ کر رک گیا اور کہنے لگا ابو بکر تو ان کی کنیت ہے ان سے ذرا ان کا نام پوچھو وہ پھر آیا وہ تو کہہ رہے ہیں میرا نام عبداللہ ہے کہا جاؤ ان کے والد کا نام پوچھو کہا ابو قحفہ تو کہا یہ تو ان کی کنیت ہے ان کے والد کا نام کیا ہے کہا عثمان جب اتنے سارے سوال بار بار وہ کرنے لگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ منع کرنا چاہتے ہیں تو منع کر دیں ہم بغیر ناراض ہوئے چلے جائیں گے لیکن ہم بارش میں کھڑے ہیں بھیگ رہے ہیں اور آپ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں تو اس نے کہا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اسے کوئی پرانی یاد آ گئی ہے اور کتابوں میں یہ کچھ تلاش کر رہا ہے آپ ناراض نہ ہو پھر دو تین سوال ہوئے اور کہا بڑی حیرت ہوئی ہے مجھے کہ پچیس سال سے میں بوہیرا راہب کی خدمت کر رہا ہوں کسی کو اس نے اپنے ہجرے خاص میں آنے کی اجازت نہیں دی لیکن آج وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو آئے ہیں انہیں بڑی تعظیم سے میرے حجر خاص میں لے کر آؤ تو مجھے شک پڑا کہ مجھے سننے میں غلطی ہو گئی تو میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر جب گئے تو دیکھا کہ وہ جس نے سو سال اللہ کی عبادت میں گزاری خود اس کی عمر بہت بڑی تھی یعنی سو سال تو عبادت میں گزاری ہے اور عمر اس سے زائد تھی حال یہ تھا کہ پلکیں وہ اس طرح ہو چکی تھیں کہ وہ دیکھنے کے لیے پلکوں کو پکڑ کر اٹھا کر دیکھ رہا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا لیکن صدیق اکبر سے اتنا پیار کہ ان کی تعظیم میں کھڑا تھا اور ان کا استقبال کیا اور کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے اور پھر آپ کو بٹھایا پھر چراغ میں کتاب کی اوراق دیکھنے لگا پھر کبھی آپ کی آنکھ دیکھتا کبھی آپ کے کان دیکھتا اس طرح وہ آپ کا حلیہ بار بار چیک کرتا اب پھر کہنے لگا اگر تکلیف نہ ہو تو اپنا سیدھا ہاتھ تو مجھے دکھا دیں تو آپ نے سیدھا ہاتھ دیا تو سیدھے ہاتھ پر وہ کوئی تلاش کرنے لگا کوئی چیز ایک تل تھا جو صدیق اکبر کے سیدھے ہاتھ پر تھا وہ تل جب مل گیا تو اس تل کو چومنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا تم عظیم شخصیت ہو تمہارا ذکر ہماری کتابوں میں ہے اس تل کا بھی ذکر ہماری کتابوں میں ہے کائے ابو بکر تم جن کے یار ہو تم جن کے دوست ہو یہ اب نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں یہ نبی آخر زماں ہے ساری زندگی ان سے ملاقات کے شوق میں میں نے گزاری ہے ہر نبی نے ان کی دعوت دی ہے اور ہر نبی نے اپنی امت سے ان کے بارے میں عہد لیا کاش کہ میری ہڈیوں میں طاقت ہوتی اور میں شام سے مکے جا سکتا تو میں جاتا اور اس نبی کے پاؤں دھو کر پیتا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں بس میں تمہیں دو وسیعتیں کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ تمہیں اسلام کی دعوت نے فوراً قبول کر لینا اور ساری زندگی اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنا اور دوسری بات یہ کہ میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ بوہیرا راہب بھی آپ کا عاشق ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے آپ پر ایمان رکھتا ہے آپ اس کے ایمان کو قبول کریں اسے اپنی امت میں داخل کریں اور آپ کل بروز قیامت اس کی شفات کریں اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قاب کی تعبیر سمجھ گئے اب واپس ہوئے تو مکے میں شور مچا ہوا تھا حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا ابو جہل آپ کو ڈھونڈ رہا تھا اس نے پورے مکے میں جگہ جگہ اپنے آدمی جو ہے وہ پھیلا دیے تھے کہ جیسے ہی حضرت صدیق اکبر آئے مجھے فوراً اطلاع دی جائے دور سے کسی نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا تو بھاگا بھاگا گیا اور ابو جہل کو بلا کے لایا ابو جہل کہنے لگا پتا چلا تمہیں آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا آپ کے جو دوست ہیں یار ہیں آپ کے جو صاحب ہیں آپ کی جو رفیق ہیں انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اے ابو جہل اس کا نام امر بن حشام تھا اور لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے تو آپ نے فرمایا اے امر بن حشام ابھی تو میں جلدی میں ہوں ابھی تو گھر بھی نہیں پہنچا پھر بات کروں گا آپ کہتے ہیں اب میں سیدھا سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی کیا آپ نے نبوت کا دعوی فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کی کہ آپ نے اپنے نبی ہونے پر لوگوں پر کیا موزہ ظاہر فرمایا تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر وہ ہرا راہب سے کی ہوئی باتیں تیرے لیے کافی نہیں ہیں اور کیا جو تم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر تیرے لیے کافی نہیں ہے تو آپ رو پڑے اور کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئے پھر بحیرہ راہب کا پیغام پہنچایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس سے واضح ہوئی آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے یہاں تک کہ آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے سیدھے ہاتھ پر جو تل ہے اس کا بھی ذکر ہے جسے مقام ملتا ہے اسے مقام حضول سے محبت کی وجہ سے ملتا ہے اور جسے رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر محبت رسول میں کسی اور کو دیکھتا نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد بعد میں اسلام لائے لیکن جب پہلے کافر تھے تو آپ نے رسول اللہ کی غصاخی کر دی ہو صدیق اکبر کے سامنے تو صدیق اکبر جلحال میں آ گئے یعنی یوں سمجھیے کہ پورے معاشرے کے اندر کوئی آدمی زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی سب سے زیادہ متحمل مزاج مشہور و معروف ہو جس کے متعلق یہ کہا جائے اسے غصہ کبھی آتا ہی نہیں ہے کہ صدیقی اکبر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ صابر سب سے زیادہ برداشت کرنے والے سب سے زیادہ غصہ پینے والے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسے رسول اللہ سے محبت ہے وہ حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے سامنے حضرت ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے گستاخی کی باپ نے تھپڑ مارا اور باپ کو تھپڑ بھی کیسا مارا کہ دور جا کر گرے اب صدیق اکبر آئے افسوس اس کے ساتھ اور رنجیدہ تھے کہ میرے باپ نے رسول اللہ کی ہوستاخی کی کیوں کی اور پھر حضور کو یہ واقعہ سنایا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرے باپ نے اس طرح کہا حضور نے فرمایا اے صدیق تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا میری خاطر آئندہ ایسا نہ کرنا آئندہ ایسا نہ کرنا صدیق اکبر کہنے لگے ولدی بآسا بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَوْ كَانَ سعیف قتل تو لَقَتَلْتُهُ یعنی مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اگر کوئی آپ کی غصاخی کرے تو میں برداشت نہیں کر سکتا مجھے پھر قابو نہیں رہے گا وَالَّذِي بآسا بِالْحَقِّ نَبِيًّا جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اس رب کی قسم مجھے اتنا جلال آیا تھا اتنا غصہ آیا تھا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی لو کان فنی قریب قریبا تو ہو میں نے تھپڑ اس لیے مارا کہ تلوار میرے پاس نہ تھی اگر تلوار ہوتی تو آج میں اپنے باپ کا سر اوڑا دیتا یہ وہ فکر ہے صدیق اکبر کی جس فکر کو زندہ کیا غازی ملت عاشق رسول ممتاز حسین قادری نے بس آخر میں یہ عرض ہے کہ پیارے محترم بھائیوں آئیے ہم فکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کر لیں اور یہ نعرہ قلب کی گہرائی سے لگائیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ جب ہماری جان رسول اللہ پر قربان ہے اب ہمیں رسول اللہ کے فرمان سے پیار ہے اب ہمیں زندگی یہود و نسارہ کے کہنے کے مطابق نہیں گزارنی اب زندگی گزارنی ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تو دیکھنا ہے گنبد خزرہ کے مکین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے بتائیے ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے تو ہمارے گھر میں کمپیوٹر ہے اگر اس کی سکرین پر غلط سین دیکھے جائیں ان چیزوں کا استعمال غلط ہو بے حد آوازیں بے حیائی کے مناظر ہمارے گھر میں دیکھے جائیں فجر کی نماز ہمارے گھر کے افراد نہ پڑھیں نورِ قرآن سے ہمارے گھر کے افراد دور ہوں ہم شریعت کی پابندی نہ کریں ہماری بہنیں شرعی پردہ نہ کریں تو پھر ہمارا نعرہ یہ ہو کہ میرا تو سب کچھ آپ کا قربان ہے تو جب سب کچھ قربان ہے تو پھر لوگوں کی باتیں ہم نہ سنیں ہم تو یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور جب میرا سب کچھ قربان ہے تو پھر میری اولاد بھی قربان ہے جب ہماری اولاد قربان ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی اولاد کو رسول اللہ کا مہمان بنائیں کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ رسول اللہ کا مہمان ہے دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو جائے گی اور دین کا علم ایک ایسا علم ہے کہ وہ مل جائے تو اس کے صدقے میں دنیا بھی مل جاتی ہے تو ہم اپنی اولاد کو نور حمزہ کا طالب علم بنائے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں ایک بھائی کو یہ نور حمزہ اسلامک کالج کے بننے سے جو پہلے کی بات ہے ایک بھائی کو سمجھایا گیا کہ آپ یہ نیت کریں کہ آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں تو کہنے لگا مجھے اپنے بچے کو ملہ نہیں بنانا میں تو میرا اکلوتا بیٹا ہے میں تو اس سے بہت ہائی فائی اسکول میں پڑھاؤں گا اسے تو مجھے امریکہ بھیجنا ہے ارے بھائی آپ جس اسکول میں پڑھا ہیں یہ ہائی فائی کس معنی میں اس میں اتنی بے حیائی اتنی گندگی ہے کہ میں ملاں کی باتوں میں نہیں آتا انہوں نے کیا کیا اپنی تنخواہ لگا دی ساری یعنی آپ سوچیں کراچی کی وہ اسکول کہ جس کی فیس سب سے زیادہ اور آج کل ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ جس کی فیس زیادہ ہو اس میں بے حیائی بھی زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ یہی ہوتا ہے ابھی بچہ اسکول پڑھ رہا تھا آدمی اپنی سوچ تو اچھی رکھے بتائیے کیا زندگی کے لمحات کم یا زیادہ ہوتے ہیں وہ تو وہی ہیں اب اس بچے کے نصیب میں لمبی زندگی نہیں تھی وہ موت کے قریب تھا اگر اس کے والد نیت کر لیتے مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے تو نیت کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں حدیث سے پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید فوقان حمید حفظ کرنا چاہے اور ایک آیت حفظ کی نیت سے یاد کرے پھر اس کا انتقال ہو جائے تو قبر میں فرشتہ اسے قرآن یاد کرائے گا جب وہ کل بروز قیامت اٹھے گا تو حافظ قرآن ہو کر اٹھے گا تو جب حفظ کی اتنی برکتیں ہیں تو عالم بننے کی کتنی برکتیں انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے بچے کی زندگی بڑی مختصر ہے ایک دو دن بخار آیا بظاہر معمولی بخار تھا لیکن اسی بخار کی وجہ سے اس بچے کا انتقال ہو گیا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے تو آج اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بنا لیں گے وہ بنا لیں گے نہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہ ان کی زندگی کا بھروسہ ہم اچھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ اچھی نیت پر ہمیں سواب تو ملے گا تو ہم یہ نیت کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ ہوتا ہے ان کی فکر مل جائے اور یہ کرم ہو جائے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ کا نعرہ زبان پر بھی ہو اور دل سے بھی ہو اور ہماری اولاد نیک صالح بنے عالم بآمل بنے اللہ تعالی ہم سب کو صدیقی اکبر کی فکر سوچ ان کا جذبہ ان کی جذبے سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے بابا زیب الندرال پاک پڑھیں اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک و